آمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر اور اللہ کی میں اپنی مال و جان سے جہاد کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو